اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بها ولنخرجنہم منہا اذلتا وہم صاغرون تو ان کی طرف لوٹ جا اب ہم ضرور ان پر ایسے لشکروں سے چڑھائی کریں گے کہ ان تمہارے لوگوں میں ان کے خلاف لڑنے کی طاقت نہ ہوگی اور ہم ضرور انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے اور وہ خوار ہوں گے اس سلیمان نے کہا ایس سردارو تم میں سے کون ہے جو ان کے میرے پاس متی ہو کر آنے سے پہلے اس بلکیز کا تخت میرے پاس لے آئے قَالَ عِفْرِیتُمْ مِنَ الْجِنِّ أَنَ آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ جنوں میں سے ایک دیو مطلب طاقتور جن نے کہا وہ میں آپ کو لا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں اور بلا شبہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں امانت دھار بھی ہوں امانت دار۔ بي قال الذي عاده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يبتدئ اليك طفوك فلما راهم مستقرا عنده فلما راهم قال هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي يا بني لِيَبْلُونِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ آپ کی پلک جھبکنے سے بھی پہلے وہ تخت میں آپ کو لا دیتا ہوں پھر جب سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا نہ اور جو کوئی شکر کرے تو بس وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے اور جو کوئی ناشکری کرے تو بلا شبہ میرا رب بڑا بے پرواہ نہایت فیاض ہے اب چلتے ہیں نایات کی تفسیر کی طرف یہاں سگھے واحد سے مخاطب کیا جبکہ اس سے قبل سیغ جمع سے خطاب کیا تھا کیونکہ خطاب میں بھی کبھی پوری جماعت کو ملحوظ رکھا گیا ہے کبھی امیر کو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نرے بادشاہ ہی نہیں تھے اللہ کے پیغمبر بھی تھے اس لیے ان کی طرف تو اسی لیے ان کی طرف سے تو لوگوں کو ذلیل و خوار کیا جانا ممکن نہیں تھا لیکن جنگ و قتال کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کیونکہ جنگ نام ہی کشت و خون اور اسیری کا ہے اور ذلت و خواری سے یہی مراد ہے ورنہ اللہ کے پیغمبر لوگوں کو خواہ مخواہ ذریع و خوار نہیں کرتے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور اس و جنگوں کے موقع پر رہا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس جواب سے ملکہ نے اندازہ لگایا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے چنانچہ انہوں نے مطیع و منقاد ہو کر آنے کی تیاری شروع کر دیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ان کی آمد کی اطلاع مل گئی تو آپ نے انہیں اللہ کے حکم سے ایک عجیب امر دکھانے کا پروگرام بنایا اور ان کے پہنچنے سے قبل ہی اس کا تخت شاہی اپنے پاس منگوانے کا بندوبست کیا پھر اس سے معلوم ہوا کہ وہ یقیناً ایک جن ہی تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مقابلے میں غیر معمولی غیر معمولی قوتوں سے نوازا ہے کیونکہ کسی انسان کے لیے چاہے وہ کتنا ہی زور آور ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بیت المقدس سے معرب یمن مطلب صبا جائے اور پھر وہاں سے تخت چاہی اٹھا لائے اور ڈیڑھ ہزار میل کا یہ فاصلہ جسے دو طرفہ شمار کیا جائے تو تین ہزار میل بنتا ہے تین یا چار گھنٹوں میں طے کر لے ایک طاقت ور سے طاقتور انسان بھی اول تو اتنے بڑے تخت کو اٹھا ہی نہیں سکتا اور اگر وہ مختلف لوگوں یا چیزوں کا سہارا لے کر اٹھوا بھی لے تو اتنی قلیل مدت میں اتنا سفر کیوں کر ممکن ہے پھر اس سے وہ مجلس مراد ہے جو مقدمات کی سماعت کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام صبح سے نصف النہار تک منقد فرماتے تھے پھر یعنی میں اسے اٹھا کر لا بھی سکتا ہوں اور اس کی کسی چیز میں ہیرا پھیری بھی نہیں کروں گا پھر یہ کون شخص تھا جس نے یہ کہا یہ کتاب کون سی تھی اور یہ علم کیا تھا جس کے زور پر یہ دعویٰ کیا گیا اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں ان تینوں کی پوری حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے یہاں قرآن کریم کے الفاظ سے جو معلوم ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ کوئی انسان ہی تھا جس کے پاس کتاب جس کے پاس کتاب الٰی کا علم تھا اللہ تعالیٰ نے کرامت کے طور پر اسے یہ قدرت دے دی کہ پلک جھپکنے میں وہ تخت لے آئے کرامت اور معجزہ نام ہی ایسے کاموں کا ہے جو ظاہری اسباب اور امور عادیہ کے یکسر خلاف ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت سے ہی ظہور پذیر ہوتے ہیں اس لیے نہ شخصی قوت قابل تعجب ہے اور نہ اس علم کے سراغ لگانے کی ضرورت جس کا ذکر یہاں ہے کیونکہ یہ تو اس شخص کا تعارف ہے جس کے ذریعے سے یہ کام ظاہری طور پر انجام پایا ورنہ حقیقت میں تو یہ مشیت الہی ہی کی کار فرمائی ہے جو چشم زدن میں جو چاہے کر سکتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اس حقیقت سے آگاہ تھے اس لیے جب انہوں نے دیکھا کہ تخت موجود ہے تو اسے فضل ربی سے تعبیر کیا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلیمان نے کہا تم اس کے لیے اس کے تخت کی شکل بدل دو ہم دیکھتے ہیں آیا وہ راہ پاتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو راہ نہیں پاتے قبل ہے مسلم پھر جب وہ آئی تو کہا گیا کیا تیرا تخت ایسے ہی ہے وہ بولی گویا کہ یہ وہی ہے اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم ہو چکا تھا اور ہم تابے دار بن گئے تھے وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين اور اسے عبادت الہی سے اس چیز نے روک رکھا تھا روک رکھا تھا جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی کیونکہ وہ کافر قوم میں سے تھی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 اس سے کہا گیا تم محل میں داخل ہو جا پھر جب اس نے اس کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا سلیمان نے کہا بلا شبہ یہ تو شیشوں سے جڑا صاف محل ہے اس نے کہا اے میرے رب بےشک اب تک سورج کی عبادت کر کے میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہو گئی ہوں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی اس کے رنگ روپ یا وضوحیت میں تبدیلی کر دو پھر یعنی وہ اس بات سے آگاہ ہوتی ہے کہ یہ تخت اس کا ہے یا اس کو سمجھ نہیں پاتی دوسرا مطلب ہے کہ وہ راہ ہدایت پاتی ہے یا نہیں یعنی اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی اس پر راہ ہدایت واضح ہوتی ہے یا نہیں پھر رد و بدل سے چونکہ اس کی وضوحیت میں تبدیلی آ گئی تھی اس لیے اس نے صاف الفاظ میں اس کے اپنے ہونے کا اقرار بھی نہیں کیا اور رد و بدل کے باوجود انسان پھر بھی اپنی چیز کو پہچان ہی لیتا ہے اس لیے اپنے ہونے کے بھی اس لیے اپنے ہونے کی بھی نفی نہیں کی اور یہ کہا یہ گویا وہی ہے اس میں اقرار ہے نہ نفی بلکہ نہایت محتاط جواب ہے پھر یعنی یہاں آنے سے قبل ہی ہم سمجھ گئے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے مطی و منقاد ہو گئے تھے لیکن امام ابن کثیر و شوکانی وغیرہ نے اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول قرار دیا ہے کہ ہمیں پہلے ہی یہ علم دیے دے دیے تھا یعنی ہمیں پہلے ہی یہ علم دے دیا تھا کہ ملکہ صبا تابع فرما ہو کر حاضر خدمت ہوگی پھر یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور صد ہے کا فائل مكن تعبدو ہے یعنی اسے اللہ کی عبادت سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ غیر اللہ کی عبادت تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا تعلق ایک کافر قوم سے تھا اس لیے توحید کی حقیقت سے بے خبر رہی بعض نے سد کا فائل اللہ کو اور بعض نے سلیمان علیہ السّلام کو قرار دیا ہے یعنی اللہ نے یا اللہ کے حکم سے سلیمان علیہ السلام نے اسے غیر اللہ کی عبادت سے روک دیا لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے بہوال فتح القدیر پھر یہ محل شیشے کا بنا ہوا تھا جس کا سہن اور فرش بھی شیشے کا تھا لط جتاً گہرے پانی یا حوز کو کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی نبوت کے اعزازی مظاہر اپنے نبوت کے اعزازی مظاہر دکھانے کے بعد مناسب سمجھا کہ اسے اپنی اس دنیاوی شان و شوکت کی بھی ایک جھلک دکھلا دی جائے جس میں اللہ نے انہیں تاریخ انسانیت میں ممتاز کیا تھا چنانچہ اسے محل میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا جب وہ داخل ہونے لگی تو اس نے اپنے پانچے چڑھا لیے شیشے کا فرش اسے پانی معلوم ہوا جس سے اپنے کپڑوں کو بچانے کے لیے اس نے کپڑے سمیٹ لیے پھر یعنی جب اس پر فرش کی حقیقت واضح ہوئی تو اپنی کوتاہی اور غلطی کا بھی احساس ہو گیا اور اعتراف قصور کرتے ہوئے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا صاف چکنے گھڑے ہوئے پتھروں کو ممرد کہا جاتا ہے جس درخت پر پتے نہ ہوں اسے شجرتن مردہ کہا جاتا ہے یا شجرت مردہ کہا جاتا ہے بہولِ فتح القدیر لیکن یہاں یہ تعمیر یا جڑاؤ کے معنی میں ہے یعنی شیشوں کا بنا ہوا یا جوڑا ہوا محل ملحوضہ ملکہ سبا جو کہ بلکیز کے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوا قرآن میں یا کسی صحیح حدیث میں اس کی تفصیل نہیں ملتی تفسیری روایات میں یہ ضرور ملتا ہے کہ ان کا نکاح حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہو گیا تھا لیکن جب قرآن و حدیث اس صراحت سے خاموش ہیں تو اس کی بابت خاموشی ہی بہتر ہے واللہ اعلم بالصواب. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أرسلنَا إِلَى ثَمُودَ أخاهم صالحا وَلَقَدَ إِلَى فَمُودَ أَخَاهُمْ اللَّهَ فَإِذَا هُمْ اور بلا شبہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو تو اسی وقت وہ لوگ دو فریق مطلب مومن اور کافر ہو کر جھگڑنے لگے قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه الا تستغفرون الله لعلكم ترحمون صالح نے کہا اے میری قوم تم بھلائی مطلب رحمت سے پہلے برائی مطلب عذاب کیوں جلدی طلب کرتے ہو تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے قالوا اتنذرنا بك وبمن معك قال طا ان لكم معاد الله بل قوم تفتنون انہوں نے کہا ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں صالح نے کہا تمہاری نحوست و مصیبت تو اللہ کے پاس اس کی اختیار میں ہے بلکہ تم لوگ تو آزمائے جا رہے ہو وكان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون اور اس شہر میں نو سرغنے تھے وہ زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ انہوں نے کہا تم آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم ضرور صالح اور اس کے اہل خانہ پر شب خون ماریں گے پھر ہم ان کے یا اس کے وارث سے کہیں گے ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور بلا شبہ ہم سچے ہیں اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی تدویر کی اور وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے فانظر کیف کان عاقبت مکرہم انا دمرناہم و قومہم اجمعین پھر آپ دیکھیں ان کی چالک انجام کیا ہوا بلا شبہ ہم نے ان نو سرغنوں کو اور ان کی سب قوم کو تباہ و برباد کر دیا فتلک بیوتهم خاویت بما ظلمو چنانچہ یہ ہیں ان کے گھر خالی اجڑے اور ویران پڑے ہوئے اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا بلا شبہ اس میں نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں اور ہم نے انہیں نجات دی جو ایمان لائے اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے اور یاد کریں لوت کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی مطلب بدکاری کرتے ہو جبکہ تم دیکھتے ہو مطلب کہ یہ بے حیائی ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف ان سے مراد کافر اور مومن ہے جھگڑنے کا مطلب ہر فریق کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ حق پر ہے پھر یعنی ایمان قبول کرنے کی بجائے تم کفر ہی پر کیوں اصرار کر رہے ہو جو عذاب کا باعث ہے علاوہ اپنے اناد و سرکشی کی وجہ سے کہتے تھے کہتے بھی تھے کہ ہم پر عذاب لے آ جس کے جواب میں حضرت صالح رضی اللہ عنہ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ کہا پھر طیرنا اصل میں تو ہے اس کی اصل طیر اڑنا ہے عرب جب کسی کام یا سفر کا عرب جب کسی کام کا یا سفر کا ارادہ کرتے تو پرندے کو اڑاتے اگر وہ دائیں جانے بڑھتا تو اسے نیک شگون سمجھتے اور وہ کام کر گزرتے یا سفر پر روانہ ہو جاتے اور اگر بائیں جانب بڑھتا تو اسے بدشگونی سمجھتے اور اس کام یا سفر سے رک جاتے بھاوال فتح القدیر اسلام میں بدشگونی جائز نہیں ہے البتہ نیک تفاول جائز ہے پھر یعنی اہل ایمان نوسط کا باعث نہیں ہے جیسا کہ تم سمجھتے ہو بلکہ اس کا اصل سبب اللہ ہی کے پاس ہے کیونکہ قضاء و قدر اسی کے اختیار میں ہے مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو نحوس جو کہ قہت وغیرہ پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کا سبب تمہارا کفر ہے بہوال فتح القدیر پھر یہ گمراہی میں ڈھیل دے کر تمہیں آزمایا جا رہا ہے پھر یعنی صالح علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے یہ قسمیں انہوں نے اس وقت کھائیں جب اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تین دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا انہوں نے کہا کی عذاب کے آنے سے قبل ہم عذاب آنے سے قبل ہی ہم صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کا صفایا کر دیں پھر یعنی ہم قتل کے وقت وہاں موجود نہ تھے نہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ کون انہیں قتل کر گیا ہے پھر ان کا مکر یہی تھا کہ انہوں نے باہم حلف اٹھایا کہ رات کی تاریکی میں اس منصوبہ قتل کو بروئے کار لائیں اور تین دن پورے ہونے سے پہلے ہی ہم صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو ٹھکانہ لگا دیں پھر یعنی ہم نے تدبیر کی جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے ان کی اس سازش کا بدلہ دیا اور انہیں ہلاک کر دیا پھر اللہ کی اس تدبیر مکر کو سمجھتے ہی نہ تھے پھر یعنی ہم نے مذکور یا مذکورہ نو سرداروں کو ہی نہیں بلکہ ان کی قوم کو بھی مکمل طور پر ہلاک کر دیا کیونکہ وہ قوم ہلاکت کے اصل سبب کفر وجہ میں مکمل طور پر ان کے ساتھ شریک تھی گو بالفعل ان کے منصوبہ قتل میں شریک نہ ہو سکی تھی کیونکہ یہ منصوبہ خفیہ تھا لیکن ان کے منشا اور دلی آرزو کے عین مطابق تھا اس لیے وہ بھی گویا اس مکر میں شریک تھے جو نو افراد نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے اہل کے خلاف تیار کیا تھا اس لیے پوری قوم ہی ہلاکت کی مستحق قرار پائی پھر یعنی لوت علیہ السلام کا قصہ یاد کرو جب لوط علیہ السلام نے مذکورہ بات کہی قوم لوت آمورہ اور صدوم نامی بستیوں میں رہائش پذیر تھے رہائش پذیر تھی پھر یعنی یہ جاننے کے باوجود کہ یہ بے حیائی کا کام ہے بصارت قلب مراد ہے اور اگر بصارت ظاہری یعنی آنکھوں سے دیکھنا مراد ہو تو معنی ہوں گے کہ نظروں کے سامنے یہ کام کرتے ہو یعنی تمہاری سرکشی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ چھپنے کا تکلف بھی نہیں کرتے ہو پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنَّكُم لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دونٍ نساء بل انتم قوم تجہلون کیا تم شہوت رانی کے لئے اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو بلکہ تم تو نادان لوگ ہو فما كان جواب قومی اللہ ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم آل لوط من اناس پھر اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا آلتھ کو اپنی بستی سے نکال دو کیونکہ یہ لوگ تو بڑے پاک صاف بنتے ہیں فآل جینے ہے وہ اہل ہو الا امراته قدرناها من الغابرين پھر ہم نے اسے اور اس کے اہل خانہ کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے ہم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المذرمين اور ہم نے ان پر پتھروں کی سخت بارش برسائی تو ڈرائے گئے لوگوں پر پتھروں کی بدترین بارش برسائی گئی تھی۔ والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير ان يشركون انا بی تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے ان بندوں پر سلام ہے جنہیں اس نے چن لیا کہ اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں لوگ شریک ٹھہراتے ہیں یا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہ تکرار توبیخ کے لیے ہے کہ یہ بے حیائی وہی لواتت ہے جو تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے غیر طبعی شہوت رانی کے طور پر کرتے ہو پھر یہ بطور طنز اور استضاع کے ہے یہ بطور طنز اور استضاع کے کہا پھر یعنی پہلے ہی اس کی بابت یہ اندازہ یعنی تکتیر الہی میں تھا کہ وہ انہی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی جو عذاب سے دو چار ہوں گے ان پر جو عذاب آیا اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ ان کی بستیوں کو ان پر الٹ دیا گیا اور اس کے بعد ان پر تہ بتہ کھنگر پتھروں کی بارش ہوئی پھر یعنی جنہیں پیغمبروں کے ذریعے سے ڈرایا گیا اور ان پر حجت قائم کر دی گئی لیکن وہ تقزیب و انکار سے بعض نہیں آئے پھر جن کو اللہ نے رسالت اور بندوں کی رہنمائی کے لیے چنا تاکہ لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں پھر یہ استفام تقریری ہے یعنی اللہ ہی کی عبادت بہتر ہے کیونکہ جب خالق رازق اور مالک وہی ہے تو عبادت کا مستحق کوئی دوسرا کیوں کر ہو سکتا ہے جو نہ کسی چیز کا خالق ہے جو نہ کسی چیز کا خالق ہے نہ رازق اور مالک خی اگرچہ تفضیل کا سیکھا ہے لیکن یہ تفضیل کے معنی میں نہیں ہے مطلق بہتر کے معنی میں ہے اس لیے کہ مابودان باطلہ میں تو سرے سے کوئی خیر ہی کوئی خیر ہے ہی نہیں